الَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ سیر <الْمَصِيرُ> اے میرے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو سرگوشی سے روک دیے گئے تھے پھر انہیں جس بات سے روک دیا گیا تھا وہی دوبارہ کرنے لگتے ہیں اور گناہ ظلم اور رسول اللہ کی نافرمانی کے لیے سرگوشی کرتے ہیں اور جب وہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو اس طرح سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا ہے اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں اس پر اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا ہے ان کے لیے جہنم کافی ہے جس میں وہ جلتے رہیں گے پس وہ برا ٹھکانہ ہے مفسرین نے مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ یہ آیت یہود مدینہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی اور ابن زید کا قول ہے کہ بعض منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سرگوشی کرتے تھے کہ مومنین ڈر جاتے تھے کہ شاید کسی جنگ کی بات ہو رہی ہے یا کوئی مصیبت آنے والی ہے بعض دیگر روایتوں میں آتا ہے کہ جب مسلمان یہود و منافق کے پاس سے گزرتے تو وہ آپس میں سرگوشی کرنے لگتے تاکہ مسلمان یہ سمجھیں کہ وہ ان کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں یا مسلمانوں کے کسی لشکر پر دشمن نے حملہ کر کے نقصان پہنچا دیا ہے جس کی خبر ان کے پاس ہے مسلمان ان باتوں سے خوف زدہ ہو جاتے تھے اور ان کا مقصد بھی یہی ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے درمیان روب پھیل جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا احساس ہوا تو آپ نے لوگوں کو سرگوشی کرنے سے منع فرمایا امام احمد بخاری و مسلم اور دیگر محدثین نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم تین ہو تو دو الگ ہو کر سرگوشی نہ کریں اس لیے کہ یہ چیز تیسرے آدمی کو غمگین بنا دیتی ہے لیکن یہود و منافقین اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان کا پردہ فاش کیا کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں اور آپس میں مسلمانوں کے خلاف ظلم و عدوان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم اعطاط کے بارے میں سرگوشی کرتے ہیں اور ان کا خبص باطن اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو السلام علیکم کم کے بجائے السلام علیکم کہتے ہیں یعنی تمہیں موت آ جائے امام احمد اور مسلم وغیرہ نے ابنِ عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کہتے تھے ان کا مقصد آپ کو گالی دینا ہوتا تھا پھر اپنے دل میں کہتے کہ لولا یعذبن اللہ بما نقول کہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا ہے تو وہ کا الایا نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس استعجاب کا یہ جواب دیا کہ وہ عذاب انہیں قیامت کے دن ملے گا جب انہیں جہنم میں جلنے کے لیے ڈال دیا جائے گا جو بڑا ہی برا ٹھکانہ ہوگا